اور کافر کہتے ہی تم رسول نہؤ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم نے اور وہ جسے کتاب کا علم ہے